بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی العلیٰ سیدن مولانا محمدمعل سیدن مولانا محمد, و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللهم افتح علینہ حکمت کا ونشر علينہ رحمت كا ياظ الجل عليكرام صىى اللّہ تعالٰ وسلم فرض علوم کورس کے اندر ہم عقيدہ کے باب میں عقائد مطلق نبوت پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا درس چل رہا ہے بہار شریعت حصہ اول سے اور کل ہم نے اس باب سے نو عقیدے پڑھے تھے اور دسویں عقیدے کے اندر فرماتے ہیں قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض ایتوں کو منسوخ کر دیا ہے ہمارے قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کے بہت سارے احکام منسوخ کر دیے اور اسی طرح قرآن پاک کی بعض ایتیں بعض ایتوں کے سبب منسوخ ہیں لیکن منسوخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ احکام باطل ہو گئے وہ نصوص باطل ہو گئی بلکہ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت کے لیے اتارا تھا ان کا حکم ایک خاص مدت تک کے لیے تھا پھر اگلی نس اتار کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت کے سلسلہ میں اگا کر دیا بلکہ خود وضاحت فرماتے ہیں عقیدہ نمبر گیارہ کے اندر فرماتے ہیں نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلام وقت تک کے لیے ہے جب میاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا ہے منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے احکام الہی سب حق ہیں وہاں باطل کی رسائی کہاں فرماتے ہیں سارے کے سارے احکام حق ہیں ان میں سے کسی کو باطل نہیں کہہ سکتے پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے تو منسوخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک خاص مدت تک کے لیے تھا دوسری نس نے آ کر ہمیں وہ مدت بتا دی ہمیں مدت معلوم نہیں تھی کہ یہ حکم کس مدت تک کے لیے ہے دوسری نس نے آ کر اس کی مدت بتا دی ہے قرآن پاک کی بہت ساری ایتیں تقریباً ستر سے زائد ایتیں شمار کی ہیں مفسرین کرام نے جو منسوخ ہیں فمہل الکافرین مہلم رویدہ یا کفار کو مولت دینے والی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری یائی الدین آمنجاہد القفار المنافقین وغل الحم اس طرح کی آیات بینات سے منسوخ ہیں یعنی کفار پر پہلے نرمی کا حکم تھا لیکن بعد میں حکم ارشاد فرمایا کہ کفار پر سختی کرو منافقین پر سختی کرو اور فرمایا کہ جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو یہ جتنے بھی احکام ہیں انہوں نے نرمی والی آیات کو منسوخ کر دیا ہے عقیدہ نمبر بارہ قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو قرآن پاک کی آیات بینات دو طرح کی ہیں ایک ہے محکم اور ایک ہے متشابہ خود قرآن پاک نے بیان فرمایا ہوتا امن آیات محکمات بوخر و متشابحات فرمایات دو طرح کی آیتیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی ایک ہے محکمات جن کا حکم بالکل واضح ہے اور دوسری آیات بینات ہیں متشابہات جن کا معنی پورا مطلب معلوم نہیں ہو سکتا تو لہذا جن کا معنی واضح ہے ان پر عمل کرنا ہے اور جن کا معنی واضح نہیں ہے متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے ان آیات متشابہات کے سلسلہ میں ہماری آزمائش ہے کہ دیکھا جائے کون ہے جو حد بندی کے اندر رہتا ہے اور اس پر عقیدہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالی نے جو حد بندی فرمائی ہے کہ اس کے معنی کی کنکاش نہیں کرنی تو کون ہے جو اس حد تک رہتا ہے فرمایا آیات متشابہات کے معنی کی کنکاش کی کوشش وہی کرے گا جس کے دل کے اندر کجی ہے تو لہذا قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں ایک ہے محکم اور ایک ہے متشابہ محکم یعنی بالکل واضح ان پر عمل کرنا ہے اور متشابہات جو ہیں ان پر عقیدہ ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی مراد الہی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے معنی کی کنکاش نہیں کرنے عقیدہ نمبر تیرہ وحی نبوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تسلیم کے لیے خاص ہے یعنی وحی فقط نبی پر اتر سکتی ہے جو اسے کسی غیر نبی کے لیے معنی کافر ہے جس طرح کہ اسماعیل دلوی نے اپنے مرشد رائے بریلی کے لیے وحی کو ثابت کی ہے تو یہ کفر ہے وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہوتی ہے اس کے جھوٹا ہونے کا اعتماد نہیں ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے وقت یا جاگتے وقت کوئی بات القاع ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں اس کو وحی نہیں کہیں گے اس کو الہام کہیں گے اور وہ یہ شیطانی کے القا من جانب شیطان ہو یہ کاہن ساحر اور دیگر کفار فساق کے لیے ہوتی ہے شیطان کی جانب سے ایسے فاسقوں جادوگروں کے دلوں کے اندر کچھ باتیں ڈالی جاتی ہیں ان کو واحد شیطانی کہیں گے عقیدہ نمبر چودہ نبوت کسبی نہیں یعنی اعمال سے نہیں حاصل کی جا سکتی کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے بلکہ محض عطائے الہی ہے یعنی یہ نبوت محض عطائے الہی ہے کسب کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے جسے اللہ تعالی چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رضیلا یعنی برے اخلاق سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین تمام عمدہ اخلاق سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے نبوت کا منصب اللہ تعالیٰ اسی ہی عطا فرماتا ہے جو پہلے کامل طریقے کے ساتھ ولایت کی منازل طے کر چکتا ہے اور اپنے نصب جسم قول فعل حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منظہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی یعنی اللہ تعالی جسے نبوت کا عہدہ اور نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے وہ اخلاق رزیلہ سے پاک اور اخلاق فاضلہ سے مزین نسب کے اعتبار سے اعلیٰ جسم کے اعتبار سے اعلیٰ قول و فعل کے اعتبار سے اعلیٰ تمام کی تمام خوبیاں اس ذات میں جمع ہوتی ہیں جسے اللہ تعالی نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے اور پھر نبی کو عقل کامل عطا فرماتا ہے جو اوروں کی بنسبت لاکھوں درجے عقل کامل ہوتی ہے جس طرح کے روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے عقل کے کروڑ حصے پیدا فرمائے اور پھر وہ سارے کے سارے حصے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گیا اور ایک حصہ کائنات میں تقسیم کیا گیا یعنی کروڑ میں سے ایک حصہ کائنات میں تقسیم کیا گیا باقی سارے کا سارا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عقل عطا فرمایا گیا تو دیکھیے کتنا عقل کامل ہے بعض اوقات نہ یہ سکولی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس عقل نہیں تھا وہ تو سوئی نہیں بنا سکے وہ تو گاڑی نہیں بنا سکے وہ یہ نہیں کر سکے وہ وہ نہیں کر سکے یہ تو انگریزوں کی عقل کامل ہے کہ انہوں نے یہ بنایا وہ بنایا انبیاء کرام کے پاس اقلے کامل ہے ہاں یہ ہے کہ انبیاء کرام نے اور اللہ تعالی کے پیارے ولیوں نے یہ چیزیں اس وجہ سے نہیں بنائی اس کے اندر خاص حکمت ہے کیونکہ یہ اشیاء جتنی بھی تھی گاڑی ہو پستول ہو گنے ہو انہوں نے غلط استعمال ہونا تھا اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ جب اچھی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے آگے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ تو جتنے لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کرنے کا اجر ملے گا اتنا ہی موجد کو بھی اجر ملے گا اسی طرح بری چیز کے متعلق ہے کہ جس نے بری چیز ایجاد کی بری چیز کے ایجاد کا بھی گناہ ہے اور پھر جتنے لوگ آگے اس کو استعمال کرتے رہیں گے ان کو گناہ ملے گا اور پھر ان کا گناہ عرص کو بھی ملے گا کیونکہ ایجاد کرنے والا یہ ہے تو چونکہ یہ اشیاء جتنی بھی تھی انسانوں کی ہلاکت کا بحث تھی انسانوں کی ہلاکت کا سبب تھی اس کے اندر تباہیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں سے یہ چیزیں ایجاد نہیں ہونے دی تاکہ یہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنے خرابیوں کا باعث بنے اور پھر یہ خرابی میرے پیاروں کی جانب منسوب ہو یہ ہلاکت میرے نبیوں اور ولیوں کی جانب منصوب ہو اللہ تعالیٰ کی عزت نے یہ گوارہ ہی نہیں فرمایا پھر کفار سے یہ چیزیں ایجاد کرائی تاکہ یہ ہلاکت ان کی جانب منسوب ہو باو شراک کا قانون بنا دیا کہ ہمارے لیے استعمال بھی جائز ہو گیا اور جو بھی ہلاکتیں اور جو بھی یہ چیزیں ہیں کفار کی جانب منسوب ہو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی جانب منسوب نہ ہو یہ نہیں ہے کہ وہ بنا نہیں سکتے ان کے پاس عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے کام عطا فرمائی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام سے اپنے پیاروں کو محفوظ رکھا ہے یعنی یہ جاز بنانا یہ چیزیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگوں کی علاقت جب ہو تو میرے ولیوں کی جانب اس علاقت کو منسوب نہ کیا جائے میرے نبیوں کی جانب اس علاقت کو منسوب نہ کیا جائے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو عقل کامل عطا فرماتا ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہوتی ہے اللہ عالم خیص اجال رسال تا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنا رسالت کا منصب کہاں رکھنا ہے ذالقف اللہ عتی ہی مئی شاہ اللہ اور جو اسے قصبی مانے یعنی نبوت کو کسبی مانے آدمی اپنے قصب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے فرماتے ہیں وہ کافر ہے کیونکہ یہ عطائی چیز ہے کسب کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا عقیدہ نمبر پندرہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے جو کہے کہ فلانا نبی یا کسی نبی سے نبوت بھی ہو سکتی ہے اس سے نبوت چھینی بھی جا سکتی ہے نبوت کا منصب اس سے واپس لیا جا سکتا ہے تو فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر و مرتد ہے کسی نبی سے بھی نب کا عہدہ نب کا منصب واپس نہیں لیا جائے گا اور نہیں لیا جا سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے واپس تشریف لائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس وقت نبی نہیں ہوں گے نبی بھی ہوں گے لیکن اس وقت شانِ امت سے تشریف لائیں گے نبوت ان سے چھینی نہیں جائے گی نبوت کا منصب ان کے پاس ہوگا عقیدہ نمبر سولہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک یعنی فرشتہ کے ساتھ خاص ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمرائی اور بدینی ہے قسمت انبیاء کے یہ مانا ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شران محال ہے معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں معصوم کون ہوتا ہے جس سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں وہ فقط دو ذاتیں انبیاء کی ذاتیں اور فرشتوں کی ذاتیں انبیاء و ملک کے علاوہ باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ولی ہوں غوث ہوں کتب ہوں عبدال ہوں ان سے گناہ ہو سکتا ہے یعنی محال نہیں ہے انبیاء سے اور فرشتوں سے گناہ محال ہے ہو ہی نہیں سکتا باقی ولیوں سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اس وجہ سے ان کو معصوم نہیں کہیں گے بلکہ محفوظ کہیں گے تو فرماتے بخلاف ائمہ و اکابر اولیا کے کہ اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے مگر ہو تو شرح محال بھی نہیں یعنی انبیاء کرام سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اور باقی اولیاء کرام صاحب کرام تابین یہ جتنے بھی ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ہے انہیں یہ شان بخی ہے کہ یہ گناہوں سے محفوظ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن یہ معصوم نہیں ہے ان سے گناہ ہو سکتا ہے عقیدہ نمبر سترہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے کذب خیانت جہل وغیرہ صفات زمینہ یعنی برے اخلاق سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت پل اجماء معصوم ہیں یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی ان سے معصوم ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم اور قبیر سے بھی مطلق معصوم ہے اور حق یہ ہے کہ تعمد سغیر یعنی جان بوجھ کر صغیر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے یعنی انبیاء کرام سے کسی قسم کے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا اور کوئی ایسی چیز انبیاء کرام سے نہیں ہو سکتی جو قلق کے لیے باعث نفرت ہو عقیدہ نمبر اٹھارہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلاۃ و تسلیم پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا تو وہ کافر ہے انبیاء کرام کو جتنے بھی احکام دے کر بھیجا گیا اور امت تک پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا وہ سارے کے سارے حکم انبیاء کرام نے امت تک پہنچا دیے اور اگر کوئی یہ کہے کہ کسی ایک حکم کو بھی کسی نبی نے چھپا کر رکھا نہیں پہنچایا کسی خوف کسی لالچ کی بنا پر تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے جس طرح کے رمافذ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری بیماری کے اندر کچھ لکھوانا چاہتے تھے خلافت کے سلسلہ میں کنیا حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے لیکن صحابہ کے نے شور شرابہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم چھپا لیا لکھ کر نہیں دیا یہ کفیہ عقیدہ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر و مرتد ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا کوئی نبی کسی حکم کو بھی چھپا کر نہیں رکھتا بلکہ جو احکام نبی کو دے کر بھیجے جاتے ہیں وہ کما حقوق بیان کر دیتے ہیں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چیز لکھوانا چاہتے تھے وہ صاب کا احکام کے متعلقی تاکید تھی اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے سلسلہ میں فرمایا کہ رہنے دو باقی اگر نیا حکم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا اور وہ پہنچانا مقصود ہوتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قطع انباز نہ رہتے کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ دے کر بھیجے اور نبی کو فرمائے کہ امت تک پہنچاؤ اور وہ پہنچائے نہیں اور عقیدہ نمبر انیس فرماتے احکام تبلیخیہ میں انبیاء کرام سے صاحب و نسان محال ہے تبلیخی احکام میں امبیائے کرام بھول سکتے ہی نہیں ہے جو حکم بھی اللہ تعالی کسی نبی کو دے کر مبعوث فرمائے وہ کما حق امت تک پہنچا دیتے ہیں کسی حکم کے سلسلہ میں بھول نہیں سکتے عقیدہ نمبر بیس ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہو پاک ہونا ضروری ہے یعنی کوئی ایسی مرض کسی نبی کو نہیں لگ سکتی جو باعث نفرت ہو کوئی مرض بھی ایسی کسی نبی کو نہیں لگ سکتی جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو یہ عام طور پر قصے بنائے گئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ سلاۃ وسلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تو جب کیڑا زمین پر گرتا تو آپ اسے اٹھا کر جسم کے ساتھ چمٹا لیتے اور فرماتے تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر رکھا ہے کہاں جا رہا ہے یہ محض جھوٹ کی کہانی ہے اور حضرت ایوب علیہ سلاۃ وسلام کی گستاخی ہے کسی روایت سے بھی نہیں ثابت کہ حضرت طیوب علیہ صلاۃ و کے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوں قرآن پاک کے اندر فقط یہ ہے کہ وہ بیمار ہوئے تھے اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کون سی بیماری لگی تھی لہٰذا یہ سراحلیات سے ہے کہ پیمند لگائے جائیں کہ فلاں بیماری لگی تھی کیڑے پڑے تھے یہ محض جھوٹ کی کہانی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور بالکل یہ گستاخی ہے حضرت طیوب علیہ صلاۃ وسلام کی اور جس کا بالکل سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے ماذ جھوٹی کہانی جو ایک نبی کی جانب منسوخ کی گئی ہے اسی طرح ایک قصہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت شہید ہو گئے حالانکہ یہ لوگوں کے لیے باعث نفرت چیز ہے کہ سامنے والے دانت ٹوٹ جائیں تو بندہ کیسا لگتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت یا مکمل دانت شہید ہو جائے ہمارے شیخ عبدالحق محد سے دلوی نے لکھا اور اس کے علاوہ ہمارے جید علمائے کرام نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے شہید ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کسر ہوئی تھی فقط دانت مبارک سے اوپر سے تھوڑا سا چھلکا اترا تھا جس سے دانت مبارک کے حسن کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا دانت شہید ہونے کا ماننا یہ ہے کہ اوپر سے تھوڑا سا چھلکا اترا جس سے دانت مبارک کی چمک مزید بڑھ گئی باقی دانت مکمل شہید ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کوئی ایسی بیماری کوئی ایسا ایپ جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو کسی نبی کے اندر آ سکتا ہی نہیں ہے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی کوئی اس طرح کی چیز کسی نبی کے اندر نہیں آ سکتی جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو تو یہ کتنی باعث نفرت چیز ہے کہ سامنے والے چاروں دانت نہ ہو یا ایک دانت نہ ہو لہٰذا ایسی چیز کسی نبی کے اندر آ ہی نہیں سکتی اور یہ بھی جھوٹا قصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے والے دانت چار شہید ہوئے یا ان میں سے ایک مکمل شہید ہوا یہ محض جھوٹ کی کہانی ہے فقط روایت کے اندر اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت کے اندر کسر ہوئی ہے یعنی معمولی سا دانت کے اوپر سے چھلکا اترا ہے جس کی بنا پر دانت کے حسن کے اندر کمی نہیں آئی بلکہ دانت کے حسن کے اندر مزید اضافہ ہو گیا اور اسی طرح حضرت طیوب علیہ السلاۃ وسلام کے جسم میں کیڑے پڑنے والی روایت یا اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں یہ ساری کی ساری موضوع من گڑت ہیں ان کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے